صلات و السلام علیکہ یا نبی علی نور اللہ جنت میں لے جانے والے اعمال اس میں دو سے زائد مستند احادیث ہیں دروب پاک کے متعلق بھی بہت ساری حادث ہیں چنانچہ سپ نمبر چار سو ننانوے پر لکھا ہے سنان قبرہ لقی کے حوالے سے حادیث نمبر پانچ سو حضرت سیدہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عن مروی شہن شاہ خوشخصال پے حسن و جمال دافڑے رنجو ملال صاحب بے و نوال رسول بے مثال سیدہ امینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کساب کیا کرو کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیا جاتا ہے قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین اللہ حضرت امام محمد رضا خان علی رحمت الرحمان نے ہدایہ کے بخشش میں جو قصیدہ نور آپ کا ہے اس میں انسٹھ اشعار بہت سے اشعار ہم پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سادت حاصل کر چکے مزید انشاءاللہ شاء آج سنتے ہیں اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے نیت المکمنی خیرمن عملی ہی بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اکالی سلاد اسلام کا فرمان ہے تو نیت کر لیجیے انشاءاللہ شاء ثواب پانے کے لیے رضا الہی کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کریں گے جو سنیں گے یاد رکھ کر اوروں کو پہنچانے کی کوشش کریں گے حسب موقع عز و جل کہیں گے درود, درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم پڑھیں گے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ علی الحبیب کہا جائے گا تو نمایاں آواز سے ثواب کی نیت سے اور کہنے والے کی دل جوئی کی نیت سے ہم بلند آواز سے درود پاک پڑھیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم شعر پڑھا گیا تھا مکمل اس کی وضاحت ہوں تھی کہ وقت ختم ہوا وہیں سے ہم پڑھتے ہیں دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا مرا مر کیسا یہ آئی دکھایا نور کا صبح میں ہوئی سبحان اللہ سید سیر اعلیٰ حضرت فرمارے کہ عام دیکھنے والوں کو تو پیارے علی سلات اسلام ایک انسان نظر آتے ہیں اور عرض کیا گیا تھا کل بھی کہ ہمارے علی سلات اسلام کی حقیقت کیا ہے نور آپ بشری لباس میں تشریف لائے آپ نور بھی ہیں بشر بھی ہیں نور بشر ہیں آپ کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے ٹھیک ہے اور آپ کی نورانیت کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھنے والوں نے دیکھا نہ بھالا کوئی جانچ پڑتال نہیں کی نور کی یہ کیسا نور ہے اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا اللہ کے محبوب نے یہ فرما کر آئنا دکھا دیا اور فرش و عرش پر اپنی عظمت کا شان کا سکا بٹھا دیا اللہ مر شریف میں جلد چھ صفحہ دو سو چھاسی پر قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کے تحت بہت پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا اس سے کیا مراد ہے لکھتے ہیں اس حدیث کے چند معائنہ کیے گئے ہیں ایک یہ کہ دیکھنے سے مراد خام میں دیکھنا اور حق سے مراد ہے واقعی دیکھنا جی جس, جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کہ وہ شکلیں وہ شکل خیالی نہیں تھی شیطانی نہیں تھی معذ اللہ بلکہ واقعی میری شکل تھی سبحان اللہ اور مزید لکھا کہ ایک معنی یہ بھی کیے گئے کہ تا قیامت جو ولی بیداری میں مجھے دیکھے گا وہ مجھے ہی دیکھے گا شیطان میری شکل میں اس کے سامنے نہ آئے گا اور لکھتے ہیں کہ بعض اولیا بیداری میں حضور کو دیکھتے تھے کلام کرتے تھے ہاتھ ملاتے تھے گلے ملتے تھے اور آگے واقعہ بھی لکھا ہے شیخ ابو مسعود کا لکھا ہے حضرت ابو الحسن شاضلی کا لکھا ہے غوث پاک کا لکھا ہے کہ بیداری میں انہوں نے آقا کی زیارت کی ایک معنی یہ بھی لکھے کہ جس نے مجھے دیکھا فرمایا نا جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا اس کے معنی ایک یہ بھی ہوئے ہیں مفتی صاحب لکھ رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تعالی کو دیکھا کیونکہ حضور انور آئینہ ذاتیں کبریا ہیں جیسے کہا جائے کس نے قرآن مجید پڑھا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کلام کر لیا کسی نے بخاری دیکھی اس نے حضرت سیدنا محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لیا ٹھیک ہے تو اب وہ دیکھنے والوں نے ظاہر بینوں نے دیکھا نہ بھالا نور کا اللہ فرماتے کوئی جانچ پڑتال نہیں کی اور آقا نے آئینہ دکھا دیا جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا آئینہ دکھا دیا سبحان اللہ مٹھے میٹھے اس بھائیو اس کے تحت اور بھی وہ بہت کچھ لکھا ہوا ہے اشیاء تو المحات وغیرہ میں مگر اس سلسلے کے وقت کی قلت کی بنا پر مزید آگے بڑھتے ہیں مزید اعلی حضرت وہ قصیدہ نور میں لکھ رہے ہیں سوبو ہو کر دی کپور کی سچا تھا مجھ دانور کا سچا جا سچا, جا سچا جا تھا جا نا مجدہ جا خوشخبری کفر کی صبح کر دی کفر کو ختم کر دیا سچی خوشخبری تھی हा? شام ہی سے تھا شام تیرا کو دھڑکا نور کا صبح کا سب ہوئے بام ہوٹاہ بات نور خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشخبری سچی ثابت ہوئی اور کفر کی تاریخی صبح کی روشنی میں بدل گئی اور پہلے ہی کفر کی اندھیریوں کو یہ خطرہ تھا کہ نور کا غلبہ ہونے والا ہے اندھیرا جاتا ہے اجالا ہوتا جاتا ہے محمد کا بول بالا ہوتا جاتا ہے محمد کا بول بالا ہوتا جاتا ہے <سلام> کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہمارے آکا لی صلاح تو السلام کے سبب کفر و شرک کی تاریخی دور ہو گئی اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا کفر کے اوپر ملفظات اعلی حضرت میں اعلی حضرت کے ارشادات ہیں اس میں بہت پیاری بات لکھیے سعید اعلی حضرت سے سوال کیا گیا حضور کچھ بھی ہو آخر مسلمان تو ہیں ان کا غلبہ اسلام کا غلبہ ان کی مغلوبیت سے اسلام کی مغلوبیت حالانکہ یہ ثابت ہے ال اسلاملہ اسلام بلند و غالب رہے گا مغلوب نہ ہوگا صحیح بخاری شریف صفح نمبر چار سو پچپن تو چاہیے مسلمان کبھی مغلوب نہ ہو اللہ حضرت یہ سوال ہوا کہ اسلام مغلوب نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کی مغلوبی اسلام کی مغلوبی جواب دیا اسلام کبھی مغلوب نہ ہوگا اگر چاہ مسلمان مغلوب ہو جائیں مسلمانوں کے مغلوب ہونے سے اسلام کی مغلوبیت نہیں اسلام جب مغلوب ہوتا کہ کفار کی حجت مسلمانوں کی حجت پر غالب آ جاتی حجاتوہم داح دات پارہ پچیس سورہ شرح کی سولہویں آیت کا جز ہے ان کی حجت مغلوب ہے تو ہمارے اکالی سلا تو سلام کہ تشریف آوری پر اسلام کو غلبہ نصیب ہوا اور ایسا غلبہ نصیب ہوا کہ اب اسلام کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا اور مسلمانوں کی مغلوبی اسلام کی مغلوبی نہیں ہے وہ جو سوال ایک اور ہوا اسی صفحے پر لکھا ہے عرض حضور مسلمان کتنا ہی بڑا گناہگار ہو لیکن کلمہ اسلام پڑھتا ہے مسلمان پھر مسلمان کافر سے بدتر تو کیا برابر بھی نہیں ہو سکتا خطح نظر یفعل ما شاہ یعنی جو چاہے کرے کہ کوئی وجہ کافر کو مسلمانوں پر مسلط ہونے کی نہیں معلوم ہوتی ارشاد اس کا جواب حدیث دے گی تو اعلیٰ حضرت حدیث سے پاک پڑھی کما تکون یولی علیکم فردوس دو اخبار حدیث نمبر چار نو سو جیسے تم ہو گے ویسے ہی حاکم تم پر بھیجا جائے گا تو برال مسلمانوں کی مغلوبی اسلام کی مغلوبی نہیں ہے تو ہمارے آقا علیہ تو سلام کی تشریف آوری پر اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا اور ایسا غلبہ کہ قیامت تک اسلام مغلوب نہیں ہوگا نور کی آمد اور نور کی آمد میٹھے کی آمد سچے کی آمد اور نور کی آمد کی آمد آخر کی ما شاء الله مر هو يا مصطفى واه واه صلى الله تعالى على محمد